حدیث میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی تو فرقے تو ان میں بہت ہیں لیکن جو نسبتاً مشہور فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہے سمارٹنی فرقہ یہ لوگ سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے اس فرقے کے لوگ سب سے جدا رہتے ہیں ایک اور فرقہ ہے ریسینی فرقہ سوشلسٹ یہودی وہ بھی سب سے الگ رہتے ہیں اس لیے کہ ان کا ذہن یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سارے لوگوں کی ملکیت مشترک ہے تو اسی ڈر سے یہ شادی بھی نہیں کرتے کہ کہیں شوہر مشترک نہ ہو جائے وغیرہ تو اولاد سے بھی اسی وجہ سے پریشان ہیں میرے دو لفظ سے بھی پریشان ہیں تو یہ اسی وشفے کی وجہ سے سب سے زیادہ الگ رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فرقہ ہے ناسٹک فرقہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ سبب ابھی نجات نہیں ہے بلکہ حقیقت میں نجات دینے کے ذریعہ وہ علم ہے علم ذریعہ نجات ہے ایمان ذریعہ نجات نہیں ہے اور ایک اور فرقہ ہے کاراتی فرق جو کتب مقدس مقدسہ کے بالکل ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہیں اور باطن اور معنی سے ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے ایک اور فرقہ ہے فریسی فرقہ ان کے یہ جی جو فرقہ ہے ان کے غلامہ ان کے فقاہ ان کے قانوندان ان کے راہب ان کے عبادت گزار وغیرہ وہ اور ان کے مفتی حضرات وہ اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے کا نظریہ یہ ہے کہ جزا و سزا بھی ہے حیات بعد الماد بھی ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان میں اور ہمیں ہم جو فرق آئے گا وہ فرقہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی انسانوں کا رب نہیں ہے وہ صرف یہودیوں کا رب ہے اللہ کس کا رب ہے رب الد صرف یہودیوں کا رب ہے اوروں کا رب نہیں ہے باقی جنت جہنم وغیرہ کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ان کے ہاں اشتہاد باطل ہے اور یہ بھی ظاہری قوانین پر تامل کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرے یا برا عمل کرے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے آخرت کے سن پر اس کو مذاکر نہیں رکھا جاتا ہے ایک اور فرقہ ہے کاینی فرقہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی اصول جو ہمارے مذہبی اصول ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں اور یہ اپنے جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان پر باقاعدہ نظر و نیاز بھی کرتے رہتے ہیں اور وہاں پر نذرانے بھی وصول کرتے ہیں البتہ ان کے کچھ کااہینوں نے کتابیں لکھی اور ان کو اللہ کی وحی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا یعنی کتابیں قرض کی کہانت کے بارے میں اور کہا کہ یہ وحی ادا ہیں اور اس طریقے سے وہ ان کو پیش کرتے رہیں یہ ہے ان کے اور ہمارے عقائد کے بارے میں جو ان کی عبادتیں ہیں ان کے فرقے ہیں اور ان میں اور ہم میں جو فرق ہے عقائد کے ادا سے تو یہ جی موٹی موٹی باتیں آ گئیں صرف ایک بات رہ گئی وہ یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سب جو ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے چھ دن میں آسمان و زمین کو بنایا اور جب اللہ تبارک مطالعہ تھک گیا تو یوم سب میں یعنی ہفتے کے دن اس نے پھر آرام کیا ہمارا ہمارے نظریہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعلیٰ ہر قسم کی تھکاوٹ سے نیند سے اونگ سے سستیوں سے ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے یہ عجوب ہیں یہ انسان میں تو پائے جا سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات اس سے بری اور بے نیاز ہے اس کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں